حضرت برئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سن اللہ پانچ چیزیں یا پانچ باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارکہ اختلاوت فرمائی کہ ان اللہ اندم الصع یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کی گھڑی کا علم وہی انزرالعغیث اور وہی بارش برساتا ہے ویالم فلرحام اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اسے وہ ماتدری نفسم مادہ تقسیب وغذا اور کوئی زیرو کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے یا کل اس نے کیا کرنا ہے وہ ماتدری نفسم بردن تموت اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کی موت کہانی ہے ان اللّہ علیم الخبیر یقیناً اللّہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے ہیں باخبر ہیں اس نے زحمت کی اور بازار کی روایت ہے صحیح حدیث ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ غیبی امور کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس دیے ہیں جنہیں حواس سے خمس آ جاتا ہے یعنی سننا دیکھنا سونگھنا بولنا اور چکھنا تو ان حواس کے ذریعے سے ہم جن چیزوں کا ادراک کر پاتے ہیں وہ غیب میں شمار نہیں ہوتے جو چیزیں ان حواس سے حاصل نہیں ہو سکتا جن کا علم نہ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو نہ سن سکتے ہیں ان چیزوں کو نہ چکھ سکتے ہیں اور کا ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور اعتبار سے جو حواظ ہمیں دیے گئے ہیں ان سے ان کا اطراق ممکن ہے انہیں غیبی امور کہتے ہیں یعنی جو ہم سے غائب رکھے گئے ہیں ہم سے پردے میں رکھے گئے ہیں تو غیب پہ پی ایمان پیارے بھائیو ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور قرآن سے نفع اٹھانے کی اور ہدایت پانے کی اولین شرط جو قرآن نے بیان کی یا متقین کی جو اولین صفت قرآن نے بیان کی وہ یہی الفلام میم لا کتاب الار یہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں یعنی قرآن کے حق و صداقت ہونے میں لار بفی حدل المطقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے متقین کی بنیادی صفت پہلی صفت کیا بتائی الدینہ مینون بالغیبی وہ جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں تو غیب پہ جو ایمان لے کے آنا قرآن سے فائدہ اٹھانے اس سے ہدایت پانے کی بنیادی شرط ہے تو دین کے رستے پہ چلنے کے لیے جو اولین تقاضے اس میں شامل ہیں کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ ہمارا علم لامحدود نہیں ہے ہم یہ تسلیم کریں کہ ہمارا علم بھی ناقص ہے اور ہماری عقل بھی ناقص ہے اور ہمارے حواس کی رسائی بھی ناقص ہے اور کچھ امور ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں ہے انسان ان کا احاطہ نہیں کر سکتے تو یہ گردن انسان جھکاتا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے علم کا ناقص ہونا قبول کرتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اس پہ کھولتے ہیں علم کے دروازے اس پہ کھولتے ہیں اور اس کے سینے کو قرآن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتے ہیں تو یہ بنیادی فرق ہے ایک مسلمان میں ایک ایسے انسان میں کہ جو اسلام پر ایمان رکھتا ہے اور ایک ایسے انسان میں جو سرمایہ داری پر ایمان رکھتا ہے ایک ایسے انسان میں کہ جو مغرب کے دیئے بے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے اور ایک ایسے انسان میں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے بے عقیدے پر ایمان رکھتا ہے یہ بنیادی فرق ہے اس لیے کہ مغرب کے عقیدے کو جس نے قبول کیا اور مغرب کی فکر کو جس نے قبول کیا سرمایہ داری کی فکر کہیں اس کو یا مغربی تہذیب کا بنیادی عقیدہ کہیں تو اس کی اثاثی یہ ہے کہ وہ غیب کا انکار کرتے ہیں اور وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی مافوق الفطرت کوئی انسانوں کی نگاہ سے پوشیدہ کوئی اور بڑی طاقت ایسی موجود ہے جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ہے اس کے معاملات کو چلانے والی ہے اور جس کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہے جس سے رجوع کر کے ہم نے پوچھنا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں تو وہ خواہشات کے پجاری ہیں مغرب کا انسان اور مغرب کے عقیدے کو تسلیم کر لینے والا یا سرمایہ دارانہ عقیدے کو تسلیم کر لینے والا ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے جو ان کے فلسفیوں نے ان کو سکھایا ہے جو روسوں نے سکھایا ہے کانٹ نے سکھایا ہے بینتھم نے سکھایا ہے جو سے پہلے یونان کے فلسفیوں نے سکھایا ہے جہاں سے ان کی اصل جا کر جڑتی ہے تو وہ سارے عقائد کا خلاصہ یا بنیادی نقطۂ یہ ہے کہ انسان مستغنی ہے انسان نعوذ باللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ حسمد اللہ سمدھ ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ مستغنی ہے اللہ کو کسی کی حاجت نہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان مستغنی ہے اور وہ انسان کو سمدھ مانتے ہیں انسان کو بے نیاز مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو کا یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ اپنے لیے خود اپنی مرضی سے اپنی خواہش اور اپنی ناقص عقل کی روشنی میں رستہ زندگی گزارنے کا طے کرے اور جس کو انسان خود حق سمجھے وہ حق جس کو باطل سمجھے وہ باطل کوئی نہیں جو اس کی اسلام حدود مجنونانہ قسم کی, کی آزادی کے اوپر قید یا بند لگا سکتا ہو تو جو بندش لگائے وہ پھر تنگ ذہن تاریخ خیال دقیانوس ہوگا تو یہ ہمارا اور ان کا بنیادی تضاد ہے اور مغرب کے جتنے ادارے جتنے نظام پھوٹتے ہیں وہ بینکاری کا نظام ہو وہ جمہوریت ہو ان کی سیاست کا نظام ہو ان کی عسکریت ہو یہ سب کے سب اس شرک کے اور اس کفر کے عقیدے کے ساتھ اس الحاد کے عقیدے سے پھوٹتے ہیں کہ انسان کو وہ اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کا نوز و مد مقابل ٹھہراتے ہیں اور اللہ کا کلی انکار کرتے ہیں تو ہم غیر پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس حقیقت کو پہچانتے ہیں حق حق ہے اس سے نگاہیں چرانے سے وہ حق تبدیل نہیں ہو سکتا حق یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا اسی طرح حق یہ ہے کہ انسان کا علم ناقص ہے اور انسان ہر چیز کا اس کے حواس دیے ہی نہیں گئے اس کو ایسے جس سے وہ ہر چیز کا احاطہ کر سکے مثلا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان ایک ایسے رب پر ایمان رکھتے ہیں جس کو ہماری ان آنکھوں نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھنے کی استعداد رکھتی ہیں اور قیامت میں اللہ تعالی۔ یعنی سارا عمل ہمارا ہوتا ہی دنیا میں اس لیے ہے اس بنیادی نکتہ کے گرد گھومتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما دیں تو وہ دیدار کرنے کے لیے اس رب کریم کے وجہ کریم کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں اس کی تاب نہیں رکھ سکتیں یہ دنیا اس کی تاب نہیں رکھ سکتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تو صرف ایک تجلی سے پہاڑ ریزہ رضا ہو گیا اور سب بے ہوش ہو گئے بشمول حضت مصہ السلام کے تو انسانی آنکھ ابھی اتنی کمزور ہے کہ وہ اس نور کو برداشت نہیں کر سکتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ آنکھ دیں گے جس پر کرم فرمائیں گے جس کو اپنے دیدار کی نعمت دیں گے کہ اس کو اپنی استعداد پیدا ہو کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے تو اسی طرح بہت سے امور جہنم کی جو پورے ڈکشے ہم پڑھتے ہیں تو اس جہنم کے ذکر کے اندر حدیث یہ بھی ذکر کرتی ہیں کہ جو عذاب وہاں تیار کیا گیا یہ انسانی جسم اس کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک اور جسم اور ایک اور غالب نوزہ دیا جائے گا جس جس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو اتنی موٹی کھال دی جائے گی جو جہنم کی آنکھ کی سختی کو برداشت کر سکتی ہو اور جو اس کے سامنے چند لمحے تو ٹھہر سکتی ہو تاکہ اذیت ہو اسی طرح جنت میں جانے والوں کو جو جنت کے لیے جسم دیا جائے گا وہ اس لذت سے کو استفادہ کرنے کے لیے جو جنت میں تیار کی گئی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی ذہن نے اس کا تصور کیا تو وہاں کے لیے کلیحدہ جسم دیا جائے گا تو ہم اپنی یہ محدودیت اپنا نقص اپنی کمزوری تسلیم کرتے ہیں تو مسلمان ہیں اسی کمزوری کے تسلیم کرتے ہوئے اسی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی دل کے اندر ایمان کی نعمت کو ٹکاتے ہیں اور اس کو دل کے اندر راسخ فرماتے ہیں پیارے بھائیوں ہم نے یہ قبول کیا اور سوچ سمجھ کر قبول کیا اور کھلے دل کے ساتھ اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے قبول کیا کہ ہاں ہم میں نقص ہے ہم میں کمزوری ہے ہم محتاج ہیں ہم فقیر ہیں اللہ کے در کے اور اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور وہی ہے جو ہماری رہنمائی فرما سکتا ہے اور جو اس سے سوال کرے وہ اس پہ کرم بھی کرتا ہے اور اس کے لیے دروازے بھی کھولتا ہے تو یہ غیب کے امور ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا علم رکھتے ہیں تو ان غیب کے امور میں سے پانچ امور کا ذکر اس حدیث میں ہوا اور اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکت ہماری کا تلاوت فرماتے ہیں اس میں پانچ غیبی امور کا ذکر ہے یہ بس پانچ ہی نہیں ہے یہ پانچ بطور مثال ذکر کیے گئے ورنہ غیب کے امور تو بہت سارے ہیں تو یہ پانچ امور جو یہاں ذکر کیے گئے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ ہمارے علم کی محدودیت کتنی ہے اور وہ اللہ کے علم کی وسط ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانچ امور ایسے ہیں لا علم النّاََ اللہ کے سوا نے کوئی نہیں جانتا کیا امور ان اللہ علمس یقینا اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کی گھڑی کا علم یہ علم اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں اللہ نے کچھ نشانیاں ہمیں بتائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں لیکن وہ نشانیوں سے بھی ہم بآ ہی اس گھڑی کا تعین نہیں کر سکتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ ان نشانیوں کے تعین میں مختلف ادوار میں مختلف علماء نے پیشین گوئیاں کی کہ اس وقت تک جو ہے وہ امام مہدی آ جائیں گے اس وقت تک حتیثہ نزول ہو جائے گا اس وقت تک فلا فلا نشانیاں پوری ہو جائیں گی بڑے جلیل القدر علماء نے اس کی پیشین گوئی کی وہ نہیں پوری ہو سکیں تو وہ اللہ ہی کے پاس تو یعنی ان نشانیوں کو بھی سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے لیکن ان نشانیوں سے باعنی اس گھڑی کا تعین کرنا جس میں قیامت نے آنا ہے یہ انسانوں کے علم سے باہر ایک عمر ہے قیامت کا آنا حق ہے وہ کب آئے گی اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی اور نبی کو نہ کسی اور بشر کو اور غیر بشر کو یہ علم دیا گیا ان اللہ وہی نظر القیث دوسری چیز کہ وہ رب ہی بارش برساتا ہے برسانے والا بھی وہی ہے جو برساتا ہے وہی اس کا سب سے بہتر علم رکھتا ہے جو پیدا کرتا ہے جو تخلیق کرتا ہے کسی چیز کو سب سے بہتر جاننے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور اللہ ہی بارش کا علم رکھتا ہے جب یہ کہا گیا کہ بارش کا علم رکھتا ہے تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج بھی محکمہ موسمیات موجود ہیں اور وہ بھی پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں تو کیا نوزب اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شریک ہو گئے نہیں شریک ہوئے اس لیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کروڑوں سال پہلے سے اس کا علم رکھتے ہیں اور یا غیر محدود مدعا جس کا ہم تعین بھی نہیں کر سکتے تب سے اللہ صعیٰ اس کا علم رکھتے ہیں کہ کب کون سے سمندر سے پانی کا قطرہ بخارات میں تبدیل ہونا ہے اور اس نے اوپر بادلوں میں جانا ہے اور اس بادلوں نے حرکت کر کے کس زمین کے کس ٹکڑے پہ کس درخت اور کس پودے اور کس کیاری کو سیراب کرنا ہے اور وہ پانی کے قطرے جو وہاں بالآخر گرنے ہیں وہ اس کے لیے رحمت کا باعث اور برکت کا باعث ہونے ہیں کھیتی میں اضافے کا باعث ہونے یا تباہی بربادی اور ہلاکت کا باعث بننے ہیں تو یہ جامع جزئی اور تفصیلی اور کلی علم جو ہے ان بارش کا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے جو آج انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا پہلی بات تو یہ کہ وہ علم بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے وہ انسان نے کوئی اپنے طرف سے حاصل نہیں کیا وہ صلاحیت اور وزین اللہ ہی کی دی ہوئی ہے تو انسان پھر بھی اللہ کی قدرت کے دائرے سے پھر بھی باہر نہیں نکلتا لیکن وہ علم بھی اتنا محدود ہے کہ چند دن قبل یا تھوڑے سے عرصہ قبل ہی کی پیشین کوئی ممکن ہے اور وہ بھی بعض موسمی تبدیلیوں کو اور بعض کیمیکل تبدیلیوں کو جو آسمان کے اندر اور جو بادلوں کے اندر وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یعنی جب بہت کچھ وجود پا چکا ہوتا ہے بادل حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے رخ کو دیکھتے ہوئے ان کی کثافت اور مقدار کو دیکھتے ہوئے جو انسان ایک تخمینہ لگاتا ہے علم میں اور تخمینہ میں فرق ہوتا ہے یہ کہ آپ نے اندازہ لگایا اور اندازہ کبھی ٹھیک ہوا کبھی غلط بھی ہو گیا اور یہ کہ یقینی علم اور وہ بھی قطرے قطرے کا علم ہو عدد قطر دقت جو ہم نے اس دن دعا ذکر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو بارش کے قطرے قطرے کا علم رکھتا ہے تو اس علم میں اور اس علم میں جو علم ہے ہی نہیں جو صرف ایک اندازہ ہے اللہ ہی کی مختلف مخلوقات کو دیکھتے ہوئے اور بادلوں کی حرکت کو دیکھتے ہوئے اس کی کثافت کو دیکھتے ہوئے ہواؤں کے رخ کو دیکھتے ہوئے ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ بارش فلاں علاقے میں جائے گی اور وہ اس علاقے میں بھی اتنی بڑا ایک علاقہ لیا جاتا ہے تقریباً ایک ڈویژن کی سطح کا علاقہ لیا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر بارش انداز اتنے ملی میٹر ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ گلی محلہ گھر کیاری پودا درخت اس سطح پہ بتایا جا رہا ہو کہ یہ کس کس کے حصے میں آنی ہے بارش اس کی کھیتی کے اوپر اس سے کیا اثرات مرتب ہونے ہیں تو یہ محدود سائل میں اور اس میں بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ ماضی قریب کے اندر امریکہ میں طوفان آئے تو آخری لمحے تک امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے بہترین جو ہے وہ محکمہ موسمیات اس کے پاس موجود ہے جو پہلے سے پیشین گوئیاں کر دیتا ہے اس کے باوجود ان کی پیشین گوئی آخری لمحوں پہ غلط ہوئی جب طوفان نے آخری لمحے پہ رخ بدل لیا تو جو علاقے ان کی پیشین گوئی میں تھے اس سے کئی کلومیٹر رخ ہواؤں کا تبدیل ہوا تو وہ کسی اور طرف نکل گیا تو اسی طرح ہوتا ہے کئی دفعہ ابھی جاپان کی طرف کچھ عرصہ پہلے طوفان آیا تو سب کو ایک خدشات تھے ایک تو سونامی جس نے تباہی پھیری ایک اور طوفان جس کی پیشین گوئی کی گئی لیکن آخری لمحے پہ بتایا گیا کہ نہیں وہ ٹل گیا اس لیے کہ اس کی ہواؤں نے اس کا رخ پھیر دیا کسی اور طرف اور بچت ہو گئی اس سے تو وہ پیشین گوئیاں بھی ناقد ثابت ہوتی ہیں اور بہت سے وہ امور جو کسی کے حساب یعنی کسی کے ذہن میں ہی نہیں ہوتے وہ بھی وہ خوب پذیر ہوتے ہیں ساری پیشین کا نظام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے جیسے انڈونیشیا کے سونامی میں اور جاپان کے سونامی میں ہوا کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ اس سے اتنے بھیانک نتائج مرتب ہونے ہیں تو اچانک ایک چیز ہوئی اور اللہ سبحان تعالیٰ کے عمر سے زمین میں وہ تبدیلیاں آئیں کہ جس نے فوری طور پہ ہی ان علاقوں کو بالا کر کے رکھ دیا تو یہ دوسری چیز ہے پہرے بھائیوں کہ جس کو بطور مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں غیب کے علم کے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتے ہیں اللہ ہی بارش برساتے ہیں و مافل ارحم اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے اس کے اوپر بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے یا ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ آج جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ اور دیگر ٹیسٹوں کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا ممکن ہے کہ پیٹ میں موجود بچہ جو ہے وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے اور یہ کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے یہ تفصیل بتانا ممکن ہے لیکن یا ایک دفعہ پھر وہی بات کہ جب یہ کہا گیا کہ یا علم ما فی ارحام الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اتنی بات نہیں کہ وہ مذکر ہے یا منس ہے صرف اتنی بات نہیں کہ وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا ہے سانسیں لے رہا ہے یا سانسیں کٹ گئی ہیں جو والدین اس بچے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس بچے کے بارے میں صرف اتنا جاننے کی تو نہیں خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ ہوگا یا مانس ہوگا اور زندہ پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا وہ تو یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے اس نے بڑے ہو کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے یا ان کے لیے تنگی کا اور عذاب کا باعث بننا ہے بچے نے سعادت مند ہونا ہے اند اللہ جنت شمار ہونا ہے یا دوزخ میں جانے والوں میں سے ہونا ہے وہ بچہ بڑا ہو کے معذور اور پولیو زدہ ہوگا یا وہ بچہ جو ہے وہ خوبصورت و خوبرو نوجوان ہوگا وہ بچہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اچھی طرح کمانے والا اور والدین کا سہارا بننے والا ہوگا یا ایک بالکل فقر اور تنگی کی زندگی اس کے لیے لکھی گئی ہے وہ بچہ ایمان کے اعتبار سے کیسا ہوگا عبادات کے اعتبار سے کیسا ہوگا اپنے داخلی اوصاف کے اور اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہوگا وہ بچہ دنیا میں حکومت کرے گا یا کسی جھوپڑی کے اندر بیٹھے گا اس میں سے کوئی بھی امر ایسا نہیں ہے کہ جو انسان اس کا احاطہ رکھتا ہے تو ملائیکہ کو اللہ سبحانہ تعالی بھیجتے ہیں اور وہ بچے کی پیدائش دنیا میں آنے سے قبل پانچ چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں تو اس کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے بشمول اس چیز کے کہ دنیا کے امور سے لے کے آخرت تک کے شکیون و سعید یہ لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں کہ یہ بچہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے آخرت کے اعتبار سے یعنی جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے تو یہ ساری تفاصیل بچے کی جزوی تفاصیل سے لے کے کلی تفصیل تک اس کا دنیا کیسے گزرنی ہے اس کی آخرت کیسی ہونی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ بچے ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز ہے جو پل رہی ہے جس بچے کا انتظار ہو رہا ہے وہ بچہ آ کے الٹا والدین کے لیے شکایت و بربادی کا باعث بنے گا یا وہ بچہ ان کی آنکھوں کی اور دلوں کی ٹھنڈک ہوگا ان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہوگا دنیا کے اندر دین کی خدمت کرنے کا انسانوں کی بھلائی کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ سارے امور اللہ اس کا علم رکھتے ہیں یا علم فی تدری نفسما تقسیب وغا اور اسی طرح کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے تو یہ حقیقت ہے ایک دفعہ پھر اندازہ انسان لگا سکتا ہے منصوبہ بندی بھی کر سکتا ہے لیکن ہمارے سامنے ہے ہم تو بشر کی ایک فرد کی بات کر رہے ہیں یا وہ قومیں کے جو خود کو ان ربلا کہتی ہیں خود کو دنیا کا خدا سمجھتی ہیں اور وہ امریکہ جس کا صدر جو ہے وہ شیخ اسامہ کی شہادت کے بعد بیان دیتا ہے کہ یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے یعنی نوز باللہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے فعال اللما قرار دیتا ہے امریکہ کو اس امریکہ کے منصوبے کا حال یہ ہے کہ وہ چند ان کے آج جس طرح روس کے بارے میں لکھا گیا کہ چھ ہفتے وہ ذہن میں رکھ کے گھسے تھے افغانستان کے چھ ہفتے میں اس پورے کو صاف کر کے پھر پاکستان کی طرف بڑھیں گے اسی طرح امریکہ کے بارے میں اب ان کے اندر کی رپورٹیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں کہ چند ہفتوں سے زیادہ کا ذہن ان کے بھی پاس نہیں تھا وہ بھی یہی سوچ کے گھسے تھے کہ چند ہفتے میں افغانستان کو صاف کر لیں گے جتنی بھی قیادت ہے اس کو پکڑ لیں گے یا شہید کر دیں کے بعد فتح کا اعلان ہوگا پھر جو کرنا چاہیں گے جو کے معدنیات چرانا چاہیں گے جو کے ساتھ سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں لاکھوں ڈالرز کی تنخواہ لے رہے ہیں صبح شام ایک اس یونیورسٹی کا یعنی آپ ان کی صرف ایک ایک رپورٹ کے اندر جتنے نام ان کے شریک ہوتے ہیں رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ تیار کرنے میں جس کے مشوروں پہ امریکی حکومت چل رہی ہوتی ہے جس کے منصوبوں کو وہ نافذ کر رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ایک کے اندر اسکری ماہرین مختلف یونیورسٹیوں کے بہترین پروفیسر جو ان کو دستیاب ہو سکتے ہیں وہ سارے اس کے اندر شریک ہیں بہترین محققین لیکن ان کی رپورٹوں پہ چلتے چلتے بلاخر وہ کھڈے میں گر رہے ہیں اور دس سال گزر گئے ہیں ابھی تک ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ادھر سے نکلنا کیسے ہے عراق کے اندر گھسے اسی نیت کے ساتھ کہ یہاں کا تیل چرائیں گے اور اس سے اپنی معیشت کو مضبوط کریں گے اور اگلے بھی کئی سو عرصے کے لیے کئی دہائیوں کے لیے جو ہے وہ ہمارے وسائل پورے ہو جائیں گے تو اور اسلام کا بیڑا غرک کریں گے اور عرب دنیا کے قلب کے اندر اپنا ایک مستقل وجود رکھیں گے وہاں سے جوتے کھا کے باہر نکلے ہیں اور آج عراق کی سڑک پہ آپ کو کوئی امریکی فوجی نظر نہیں آتا تو وہ بطور انسان کے ارادے تو اتنے کمزور ہیں کہ بطور ملک بطور ریاست تاریخ انسانی میں جو سب سے وافر وسائل جن تہذیبوں کو ملے اس میں امریکہ شامل ہے کہ جس کو ایک پورا بر اعظم مل گیا وحشیوں اور جنگلیوں کو جنہوں نے اس بر اعظم کو انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کیا اور ایسا بر اعظم کے جو سونے سے سے پانی سے معدنیات سے ہر قسم کے درختوں اور جنگلات سے ہر قسم کے وسائل سے بھرپور تھا وہ سب کچھ میسر ہے اس کے باوجود وہ اپنی تباہی کی طرف دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ نہیں جانتے کہ 11 ستمبر کے بعد انہوں نے جو فیصلے کیے اس نے ان کو کل کہاں پہنچانا ہے تو وہ نہیں جانتے اسی طرح ایک بشر اپنی ذاتی زندگی میں نہیں جانتا مجھے اور آپ کو روز کا تجربہ ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے منصوبے کو پھیر کے رکھ دیتے ہیں کسی اور طرف اور جیسے حیرت علی رضی اللہ, تعالی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ خلا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے تو ہم ارادے بناتے ہیں ارادے ٹوٹ جاتے ہیں سوچتے کچھ ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں خود میری اور آپ کی میدان جہاد میں موجودگی جہاد میں آنے سے سالوں پہلے سے کیا ہم سوچ رہے تھے اس کے لیے منصوبے بنا رہے تھے یہ ہمارے ارادے اور سوچ اور افکار تھی نہیں کتنے ہی بھائی ہیں کہ لمحوں میں اللہ نے دل بھی بدلا ذہن بھی بدلا رستہ بھی بنایا اور کہاں سے کہاں منصوبے دنیا کے منصوبوں سے نکل کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ اور آگے بھی ان کو نہیں پتہ تھا کہ جہاد میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کرنا ہے ان کے والدین نہیں جانتے تھے کہ ان کا بچے نے کے لیے اللہ نے کل کو کیا چیزیں کیا رشوتیں بلندیاں دین کے لیے کیسی کیسی خدمت لینا ان کے ہاتھ سے اللہ نے لکھ رکھا ہے تو یہ بھی ہے اور کسی کو نہیں ہٹلر کی ماں کو کیا پتا تھا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ ہٹلر ہونا ہے اور اس نے دنیا کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو گاندھی کی ماں کو کیا پتا تھا کہ اس کے بچے نے کیا کرنا ہے تو مثالیں لامتنائی ہیں انسان کچھ نہیں جانتا کہ اس کا کل کیسے ہونی ہے اس کی آنے والی زندگی کیسے گزرنی ہے اور ماتدری رفسم بیائی اردن تمہ اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت جو ہے وہ کس زمین پہ آنی ہے کہاں آنی ہے کیسے آنی ہے کس حال میں آنی ہے دنیاوی اعتبار سے کس حال میں آنی ہے ایمانی اعتبار سے کس حال میں آنی ہے ایمان پہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا ہے کفر پہ قائم بندہ نہیں جانتا کہ اس کو آخری لمحے پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دینا ہے اور دنیاوی اعتبار سے ایک ارب پتی نہیں جانتا کہ اس نے بالکل فخر کے حالت میں کسی اجنبی بیابان زمین میں مرنا ہے ایک فقیر نہیں جانتا کہ اس نے مرنے سے پہلے جو ہے وہ سونے کا چمچہ لیے ہوئے جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہونا ہے یہ سب باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا علم نہیں رکھتا تخمینے اندازے ایک بات ہے جو کبھی غلط ہو جاتے ہیں کبھی صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز پہ محیط ہے ہم نے کہا کہ یہ پانچ غیبی امور کی مثالیں ہیں اس کے علاوہ جنت دوزہ خود سے متعلق سارے امور حشر اور اس کی تفاصیل ملائکہ اور وہ کیا ہیں یہ سب غیب کی امور ہیں اور ایسے ہی اور بہت سے امور ہیں کہ جو ہم سے مفی رکھے گئے ہمیں تو علم کا ایک چھوٹا سے وما اعتی تم العلم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما اوتی تم العلم اللہ قلعہ تم علم میں سے دیا ہی کیا گیا ہے سب تھوڑے سے اس سے تو وہ چھوٹا سا علم مل گیا تو اور اس کے اوپر بھی انسان کا حال یہ ہے کہ یفراً یفر علم کہ جو اس کے پاس علم ہے اس کے اوپر وہ اکڑ اور تکبر میں آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے ساری دنیا کو مسخر کر دیا اور سب کچھ اس کے سامنے ہے اور وہ اٹل حقائق تک پہنچ گیا حالانکہ حقیقت کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے میں اور اللہ نے جو حقائق ہمیں ہم پہ منکشف کر دیے اس کی اتباع کرنے ان پر ایمان لانے ہی میں انسانوں کی نجات ہے یہ توازن انسان اختیار کرتا ہے اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کی عظمت کو اور اپنے کمزوری اور ذوف کو اور اپنے نقص کو پہچانتا ہے تو نجات پاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدر کرنے والا بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظمت کا اور اپنے علم کی وسط کا اپنی قدرت کا ہمیں ادراک نصیب فرمائے ہمارے دلوں میں اپنا ایمان جو ہے وہ اپنے پہ ایمان راسق فرما دیں اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ مطالعہ فرمائے سبحان اللّہ کا شہد اللہ اللہ مستخر کا مرتبہ صلی اللہ علیہ